آیات کو بدل دیتے ہیں اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی آگے پیچھے الفاظ کر دی یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھے یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے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 اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویہ میں بہت بڑا مقام رکھا اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم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 اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماحم میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں وہ انا بشارت اخی عیسیٰ میں, عیسیٰ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں وہ انا رویا امی اللہ راۃ اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا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 اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے اور ویسے غار ہیرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں جیسے غارِ سور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑائی زیادہ ہے غارِ ہیرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں اب تو راستہ بھی موجود ہے پہلے دور میں تو راستہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بی بی سیدہ خدیجۃ القبر رضی اللہ تعالی عنہ سے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 اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہر حض شیطان یعنی اندر سے باہر سے اسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں سال یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چالیس سال میں کسی کو آپ نے گالی دی یعنی آپ انداز تھا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 یہ بھی اللہ دبارک و تعالی کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانے اور ایک طرف جانے خدا ہے اور ایک طرف خدائی ہے, ہے, ہے یہ مسلا کا علاقہ جو ہے یہ کدئی کہلاتا ہے یہ نیچے والا ہے اور یہ خدا ہے یہ آلہ کہ اسی لیے جنت المعلا یہ اونچا طرف اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار ہرا کا انتخاب ہوا اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو گارے سور کا انتخاب ہوا یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے آلہ جانب میں بٹھایا گیا اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لادم اب نزول ہے لل المدینہ تو پھر غارے یعنی سور کا انتظام کیا گیا اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں یعنی محل تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں کہ غارے ہیرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبت اللہ پہ نظر پڑے یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے بلڈنگیں آ گئی حالات بدل گئے رخ بدل گئے ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا اور غارے سور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا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 تو بی, بی خدیجہ نے کہا کہ لا یا رسول اللہ کیوں کر رہا تھا کوئی کام کر رہے تو بی بی خدی نے غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتے داروں کو بھی بلایا اور بعد روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابوب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اور بعد روایات میں ایک حضرت علی بھی تھی اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت بجائے دراصل یہ تھی کہ ابھی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا کیونکہ ابھی طالب جو ہیں وہ بہت سخی آدمی جیسے عبد المطلب سخی اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجہج کو سنبھالنا زبزم کا پلانا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 انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یارس اللہ صلی اللہ رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں ابی طالب کے پاس آئے ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے اور بنو آشم کا ناک ہو تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے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 ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے تو بی بی خدیجہ نے میسرا کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ پھیلیاں جو ہے لیا اور حضور کے سامنے انڈل اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے یہ کاغذ کی چیزیں کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا یا درہم یا دینار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 محض تلا اب لکھا ہوا وہ کاغذ میں ہم نے ایک لاکھ روپیہ مار دے دی اور آج آپ ایک لاکھ روپیہ دیتے ہیں سات ہزار ریال بھی نہیں بنتے سات ہزار ریال سے وہ کیا کر لیں بچہ تو بار سورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیا نے حکم دیا تو میسرا غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری اور اس کے بعد بی بی خدیا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کے لیے ہے آپ غریبوں میں تقسیم تھی. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں اداس کیوں ہوتے ہیں لٹا دیں آپ مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا مال غریبوں میں تقسیم تھی. حضور نے کہا گھر میں رکھنا تھا وہ رحمت ہے تو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا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 اس نے کہا کہ اقرا پڑھو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعد لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ دور کے لیے کون سی مشکل بات تھی یہ دور عرب ہیں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 لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا ادیب بڑے سے بڑا شاعر بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انکار ان میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا اے کہ حضور پڑھیں حضور نے فرمایا ما انب کار میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا عرض کیا اے حضور پڑھیں آپ نے فرمایا ما ان ابار میں پڑھا ہوا نہیں اب حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود فزمنی کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پہنچا اللہ اکبر اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے جبریل تو پیغمبر ہے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 کہ حضور فرماتی ہیں کہ جب اس نے پھر کادمے نے پڑھا تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور علوم جو ہیں کبھی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 بہت بڑے محدث زماں گزرے ہیں ساری زندگی جن نے حدیث مبارک کی خدمت کی اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ ادر شیخ الحدیث مولانا تکری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دار العلوم بند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے اور سہارنپور کے علماء ما جاتے تھے دارالعمد بند کے امتحان لینے کے لیے کیونکہ دینی ودارت سے آپس میں امتحان ہوتے تھے کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا یہ ڈگری اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے تو متمحن نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے اگر ہم نے اس کو ڈگری دیتی دی تھی دی جا کے نوکری کر لے گا بہت ہمارا مشن جو ہے وہ ختم اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان بولو کو آتا بات کچھ نہیں ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں. آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے ڈپلوما ہے اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کا تو کیا بنتا ہے شاید وہ بھی نہ کر سکے لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری ہے اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ اولاما نے یہ سلسلہ رکھا تھا آج آپ نے دیکھ لیا نا جی ہمارے مدارس دینیا کے جو مدارس ہیں اب وفاق المدارس کی صنعت جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی سب لوگ اسکولوں میں چلے گئے علم ختم سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں علیہ نار میں بلی اے حکا کاف کتا کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا اے ایپل یہ اے ال... ال... الف سے اللہ کیوں پڑھاتے ہیں مسلمان کے بچے کو یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا جنہیں یہ حج ہا سے حج کیوں پڑھاتے ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے کاف سے ہم نے کتا ہی پڑھانا تھا جو کہ کتے کی نسل سے بھی لائے تھے یہ لغت نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا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 کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے قلم وہ نہیں دیتے کیا کریں تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچے ہیں نا وہ لے آیا کرو وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے جیل ختم ہوئی ایک تفسیر ہے قرآن ختم ہوا ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کہ ڈگری نہیں تھی تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا بخاری شریف کی حدیث کا ایک کشکل ترین سوال پوچھا بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا شیخ ہلند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیم صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں انہیں کہا بتاؤ میں نے بول رہا ہوں میں کوئی کر رہا ہوں میں کوئی اشار... حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں نے کہا دس سمجھا نہیں رہے آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا بچہ کیسے دے سکتا ہے تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے حتیٰ کہ بعض عراقی ان کے علامات اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ متورہ میں شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکے مقدمہ میں اور پڑھا رہے تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا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 دماغ میں بیٹھی ہوئی بات اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یا باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نہ درا تو کہتے تو کالٹون ہے یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا لیکن ان چیزوں کا پتہ ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھائی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار تو اس طرح جب لکھا ہوا نا جی جب کا حضور سے زمنی زمتا شدید اور کہا اے کداب ربک کل خلق حضور نے پڑھا اور اس کے بعد بازو فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا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 میں انف حاجر قبلا اوکما کالن صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا صلاة والسلام وسلام یا رسول اللہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا یعنی یہ لفظ نہیں ضروری مقصد ہے کہ وہ سلام کہتے تو پتھر نہیں سلام کہتے تھے اور کیوں نہ کہیں ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ اب شری اب شری یا آنا کد حمل تھے مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچے اور یہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا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 کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہیں یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے کبھی تھوڑے سے کبھی آدھے سے کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے اور حضور فرماتے ہیں کہ بھائی ستو میاد و جناہن اللہ نے جی کو چھ سو پر دیے ہیں اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی دو پر کھولے تھے اپنے حضور نے فرمایا اچھا جی کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پر ہوں وال تو اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے پانچ پانچ ہزار پر ہیں میرے صرف چھ سو پر ہیں تو ایک دفعہ جب علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب میں پہ گئے زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ عرض کریں گے تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واغ کے بعد پوکیفیت کیونکہ اللہ کا کلام اس کا اثر لکھا اجبرایل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے کانپتے ہیں گھبراہٹ ہے خوف ہے اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیج رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمائے ضم میں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 ایسی ایک چیز آئی ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اکراب وکل دی خلق اور میں نے کہا مانا بے کار تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں بالکل نہ گھبرائیں میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقا ابن نوفل کے پاس اس زمانے میں ورقا ابن نوفل جو ہیں وہ دین نسارا دیتا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 جنگل کے شیر چیتے بگیاڑ جنگل کے جانور اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاؤ کہتا بیٹھ جاؤ بیٹ تو بیٹھ جاؤ تو, بیٹ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقا ابن نوفل سے خرابداری بھی تھی تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وقا ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورکا سے کہا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 ایسی عبادت کر رہا تھا ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے یوں کہا پر کا سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں جب حضور پاک نے بات ختم کی تو نے کہا ابشری خدیجہ, خدیجہ تمہیں مبارک ہو مبارک ہو یہ تو تمہارا نب... شوہر تو اللہ کا نبی ہے اس دبائی اتری علام یہ وہی فرشتہ ہے جو موسا علیہ السلام پہ اترا تھا لیکن علماء نے لکھا کہ انہیں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ تین کامل اثر میں موسا علیہ السلام کتاب کامل جو تھی وہ موسا علیہ السلام کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انقیر تھی وہ بھی دراصل کتابیں تو کتاب ہے اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسی علیہ السلام کو خدا مانتے تھے بعض تصلیس کے قائل تھے بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ بھی یہ وہ نامو سے اکبر ہے یہ وہ روح القدس ہے یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا کاش میری سیعت, میری سیت مجھے اجازت دیتی اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں تو حضور ساری باتیں سنتے رہے جب ورکا ابن افل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا پھر میں آگا مخرقی کیا ہوں مجھے نکالیں گے مکے سے بھئی نکالا تو اس کو جاتا ہے نوز جس کا اخلاق جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو میرے تو الحمد للہ نہ اخلاق پینا امال پینا فعال پینا اقبال پہ مجھے کیوں نکالیں گے تو ورک نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آئے تو زندگی باقی تو بات باقی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلام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 پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات ارحسات پھر زمان ولادت پھر وقت ولادت اور اس کے بعد زمان رضات اور زمانۂ رضاط کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنف شباب اور آپ کا سفر برائے تجارت شام اور واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک اور پھر تجدید کعبہ بنا کعبہ میں آپ کی شرکت اور اس کے بعد رویا صادقہ اور پھر وہ گھڑی وہ ساعت مبارک اور وہ عظیم الشان وقت جو بے اعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور بے اعتبار باطل کے بھی رحمت تھا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 کسی کلام میں مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں وحی اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ وحی فرماتے ہیں اس کے پھر آ یعنی اقسام ایک تو وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے ہیں یہ بھی ایک وحی ہے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ علقا کرتا ہے یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست پائی ڈال دی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا القاع کر لیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ اترا تو فرشتہ لے کر وہ وحی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 حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علماء صحابہ قرائے صحابہ میں سے ہیں یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیپٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے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 اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں خاتم الانبیاء ہیں خاتم المرسلین ہیں اللہ کے کروڑوں سلاۃ و سلام و حضور کی ذات اقدس پر آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں اور عیسا ابن ہم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں تو لازمن جو غلط قوتیں ہیں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 تو اس سند کا اقتصاد دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلاً کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیرہ مسارم سارم پوری خلیرہ مسارم سارمپوری نے کس سے پڑھا دی ان شیخ محمود الحسنت بندی انہوں نے کس سے پڑھا دی تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پاک لانے والے کون ہیں جبرید اور اتارا کس کے بھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اللہ تبارک و نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا جیسے آپ نے سورت النجم میں پڑھا ہے کہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَهْيٌ يُوحَى لَهُ مُشْدِيدُ الْقُوَى زُبِرَتْ فَسَوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرش شدید مرتن اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا اور لوت کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا بہو ابلکل حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا اور قرآن کہتے ہیں بالا قدرا نزلت اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں منتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں پہ بھی دکھایا تاکہ اب اتصال سند ہو جائے اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا جبریل نے خدا سے پڑھا اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس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 جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں ہے خدا کو نہیں مانتا اس کا کیا سمجھانا اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا جن تو, تو من الجن والی بات ہے وہ تو شیاتین ہیں وہ تو, شی... تو گمراہی کے لیے آتے ہیں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 رقا ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا اب ابشری خدیجہ نزل نزل علیہ علیہ علیہ الناموس ونزل علیہ نزل علی على موسیٰ علیہ والسلام کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر وہی روح الامین وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسا علیہ السلام پہ اتر اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بے سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو مواحد تھے اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بے کو تفصیل کا پتا کوئی نہیں جیسے اور عمر ابن تھا اسی طریقے سے قص بن نقائصہ بن تھے یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو یہ تم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 اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی علم بھی دیا تھا اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وضاحت دی تھی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 آپ کا خادم بنتا آپ کا معاون بنتا یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے ابا بخرجی بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمائیں ابا بخرجی مکے والے مجھے نکالیں گے کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو مجھے کیوں نکالیں گے اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا ہے ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں اس لیے ہمارے ایک عالم दोस्त ہے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائے ان نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہے نا سمجھ لو حق نہیں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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی سمجھے نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا تبلیغ کا رسالت کا پیغام کا عوامل کا پہنچانا وہ ابھی حکم نہیں ملا پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا بے خراب اس میں رب قلدی خلق آپ پڑھے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے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 اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی اور اسی مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں کوئی پرچا بھی نہیں کوئی نیچے بستر بھی نہیں کوئی کپڑا بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ کے بال مبارک میں ہیں اور مٹی دگی ہوئی ہے تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا نا یا اباتاؤ کم یا اباتا مٹی کے باپ اٹھو تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے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 تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے یا ایوہن نبی یا ایوہر رسول جیسے فرمائے یا جگہ یا یا عیسیٰ یا آدم ٹھیک ہے لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہن متثر کمفان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ رہے کہ جیسے ہمارے بعض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 عطا اللہ شاہ بخاری یہ فوت ہو گئے اور قادی احسان یہ فوت ہو گئے تو قادی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتکد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے وکیل لائر بھی تھے قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے تو انہوں نے شورش کاشویری کو خط لکھا کہ میں قادی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں چونکہ قادی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانے ضرور لکھو لیکن خدا کے لیے قادی صاحب کو کادی صاحب ہی رہنے دینا یعنی سوانے لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ما فوق الفطرت چیز بنا دو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 اب سونے کا وقت گزر گیا اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو اپنے رب کی بڑائی کرو رب کا فکبر رب کو بڑا کیا منا رب کو بڑا بناؤ من کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں تو اگرے کہتے عقل کرو گھر میں بڑا ہے وہی تمہارا بڑا بھائی ہے بھائی تمہارا باپ موجود ہے دادا موجود ہے بھائی آرام سے بات سنو بڑا بات کہہ رہا ہے تو رب کو بڑے بنانے کا مانا یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ہو ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا اس کا منع یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکا کر کہ آپ نماز میں دکھہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر. کیسے کر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 اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے یعنی گھر میں گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا سب سے پہلے بھی بھی حدیٰ حضرت زید اور سیدنا علی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو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 لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اکسم علیہ کا بلاۃ فرمایا خبردار مجھے لات الرضا کے بارے میں قسم نہ انی نظر میں تو ان سے بغض کرتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ نفرت اجزا سے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 بھائی اللہ کے بندے بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہیں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو کر سے پوچھیں قریبی عزیزوں سے پوچھیں یہ تو نہیں کہ چودہ سو سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام پہ اب حضور صلی اللہ علیہ و نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے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 آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا ان نے کہا پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی اس نے کہا قبل تو اشد اللہ الہ الا بشہد محمد الرسول اللہ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ ول مجھے اللہ کی لو لذنا ایمان المتی کلا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 اور بچوں میں اولیات دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی لیکن باشعور اور سمجھدار اور این رشد والے سن میں اگر اولیات دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی چونکہ حضرت علی مان لے لیکن بچے تھے بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد اور سرزمین عالم کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لانے اسی لیے علما نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے ابو بکر چونکہ باقی یاد و غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں بلکہ آپ کے والد ابھی کوحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے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 اب شیری بل وتیق صدیق بہن صاحب ورفیق آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان ابھی کو میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے اس کو مت مارنا اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ ابھی کون کہا اچھا عجیب با تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم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 کہ جیسے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنا کہتی تھیں کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آنا تم مبارک ہو اب شریف ان قد حملتے بھی کہ تم اس بچے کے حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے بدل لگتا ہے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 دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھئی ہم ٹانگڑ آئے یہ ہمارا عجیب اسلام ہے حالانکہ ہم شران پابند ہیں کہ انتم ان تم خیر اخرجت وطن المنکر یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے